ا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو و انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے فاہا فاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے ما انزلنا قرآن القرآن تشخا ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں مشکل میں پڑ جائیں یعنی یہ ذمہ داری آپ کو اس لیے نہیں سونپی گئی کہ آپ اس پر پریشان ہو جائیں اللہ تدکیر اقشا یہ تو کیا دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے یعنی یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے ان کے لیے ایک تذکیر ہے لیکن آپ ان کے پیچھے نہیں پڑے اپنے آپ کو مت گھلائیں نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو وہ رحمان اور الل ارش استوا ارش پر مستوی ہے لہو ما فما واطی وافل ارد اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں وہ ماں بئی نہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کا مالک بھی وہی ہے وہ ماں تحت فرا، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے یعنی جو ہمیں نظر نہیں آتا اس میں کیا کچھ خزانے اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں ان کا مالک بھی وہی ہے وہ انتظہر بالقول ان نہ ہو اخواہ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو ہو وہ تو چپ کیسے کہ بات بلکہ اس سے بھی زیادہ خفیہ بات کو جانتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں لہ الاسماء الحسن اسی کے لیے ہیں بہترین نام اچھے اچھے نام اور اللہ کے جو خوبصورت نام ہے ان کے بارے میں حکم ہے کہ اس کے ساتھ اس کو پکارو یعنی جب ہم اللہ سے دعا مانگتے تو صرف یا اللہ یا رب نہیں بلکہ جتنی اس کی صفات ہیں جو اس کے نام ہے ان کا بھی واسطہ دے کر یا ان کے ذریعے بھی اس کو پکارنا چاہیے اور تمہیں کچھ علیہ سلام کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی مدین سے واپس مصر کی طرف آتے ہوئے جب صحرائے سینا سے آپ گزر رہے تھے تو وہاں آپ نے ایک روشنی دیکھی شاید میں تمہارے لیے ایک آدھ انگارا لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے کہ ہمیں اب کس طرف کو جانا ہے؟ وہاں پہنچے تو پکارا گیا یا موسا اے نا رب کا ربک نہ علیک میں ہی طرح رب ہوں جوتیاں اتار دے تو وادی مقدس توا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے سنو جو کچھ وہی کیا جاتا ہے یعنی جو آپ کو بتایا جا رہا اس کو غور سے سنیے ان اللہ الح اللہ انفا ابدنی وہ عقم السولا میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی الہ نہیں پس تم میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو اب آپ دیکھیے پہلا حکم جو موسی علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے نبوت ملنے کے بعد وہ کیا ہے اللہ کی یاد اللہ کا ذکر صرف اٹھتے بیٹھتے نہیں بلکہ ایک مخصوص شکل میں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کی شکل میں انساطیتن قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے تو اس کی تیاری کے لیے نماز سب سے بہترین چیز ہے میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں کسی کو نہیں پتا تاکہ ہر شخص اپنی صحیح کے مطابق بدلا پائے بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا یعنی آخرت کو نہیں مانتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے روک نہ دے یعنی ایسے لوگوں کی بات نہ سننا ایسی کمپنی کو اوائڈ کرنا کہیں وہ تمہیں اس دن سے بے خبر نہ کر دیں بے خوف نہ کر دیں بے فکر نہ کر دیں ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ موسی علیہ السلام سے یہ بات کہہ رہے ہیں جبکہ ان کو اپنے کلام کے ساتھ اتنی عزت بخش رہے ہیں. اور صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں کیا تو پھر مشکل ہوگی اب یہ تو نہیں کہ مسا علیہ السلام کرنے والے تھے لیکن ان کو سنا کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بات ہر ایک کے لیے ہے یہ نہیں کہ جو اللہ کے پیارے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وہ جو چاہے کرتے ہیں ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے نہیں اور اب مسا یہ کرے ہاتھ میں کیا موسی علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے بس اتنا ہی جواب کافی تھا لیکن اللہ تعالیٰ سے بات بڑھانے کے لیے اور اس کو تول دینے کے لیے کیونکہ جس سے انسان بات کرنا پسند کرتا ہے اس سے بات کو لمبا کر دیتا ہے بعض اوقات ضرورت سے زیادہ بھی ہو جاتی میں اس پہ ٹیک لگا کے چلتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں کالا القحا یا موسا فرمایا پھینک دے اس کو موسا اب اتنے کام کی چیز اس کو پھینک دے اب انہوں نے آگے کوئی حجت بازی نہیں کی کہتے اس نے پھینک دیا اللہ نے حکم کیا فوراً پھینک دیا ادایہ حت انتہ کو ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا حسلام گھبرا گئے فرمایا پکڑو اس کو اور ڈرو نہیں پھر اللہ کا حکم اب سوچیے کہ اگر کوئی آپ کو کہے سانپ کو پکڑ لو تو اس وقت کتنا مشکل ہوگا مظاہر انسان سانپ کو دیکھتے تو ایک طرح بھاگ جاتا ہے اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے آگے بڑھ کے پکڑ لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں دین کے بہت سے احکامات جن سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے کہ پتا نہیں ہم اس طرف گئے تو کیا ہو جائے گا لیکن بس وہ ایک دفعہ ماننے کی دیر ہوتی ہے جب ایک دفعہ انسان وہ کر لیتا ہے کام تو پھر اس کے بعد خوف نکل جاتا ہے وہ بندوں کا خوف ہوتا ہے بعض اوقات جس کی وجہ سے ہم کچھ کام نہیں کرتے لیکن جب انسان یہ جان لینا یہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے کرنا ہے بس کرنا ہے اور کر جائے تو بس اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں فرمایا پکڑ لو اس کو ڈرو نہیں ہم اسے ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی یعنی پھر یہ عصا بن جائے گا اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے اچھا بعض اوقات سام بن جاتا ہے اور بعض اوقات ایک معمولی چیز چمک اٹھتی یعنی دونوں پہلو ہوتے ہیں تو ایسے میں بھی انسان ایک طرح سے اس کو انکریجمنٹ ہوتی یعنی جب وہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو اس کو بعض دنیا کے فائدے ہونے لگتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر وقت فائدے بھی ہوں بعض اوقات مشکلات بھی ہوتی ہیں اصل چیز ہے اطاعت بندگی اسی کا نام ہے کہ اللہ کا حکم ہے فائدہ ہے یا نقصان بس مجھے کرنا ہے یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں اب تو فرآن کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے قلع بشراہلی صدری ولی امری واہل القدت لسانی یفقلی مسئلہ السلام نرس کیا پروردگار میرا سینا کھول دے اتنے بڑے کام کے لیے مجھے ہمت دے میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے میری زبان کی گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی زبان میں کچھ لکنت تھی ہارون علیہ السلام اسے تین سال بڑے تھے یہ عمر میں بھی چھوٹے تھے زیادہ فصیح السان نہیں تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کو اپنے کام کے لیے چنا بازو کہتے ہم سمجھتے نہیں ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں قابلیت نہیں ہم یہ نہیں کر سکیں گے نہیں ڈرنا نہیں چاہیے جب اللہ تعالیٰ کسی بھی کام یا نیکی کا موقع دے تو انسان اللہ کے بھروسے پر اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرے لوگوں پہ نہیں کرے اللہ پہ بھروسہ کر کے اس ذمہ داری کو اٹھائے تو اللہ تعالیٰ مددگار بھی دے دیتا ہے آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے اور میرے لیے اپنے کنبے میں سے ایک وزیر مقرر کر دے مددگار وزیر کہتا ہے وہ اٹھانے والا ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے عام طور پہ ہم کاموں میں شراکت پسند نہیں کرتے کہ ہم کہ ہمیں آنر ملا ہے ہمیں اوارڈ ملا ہے بس یہ اکیلے ہم ہی کافی وہ کہتے ہیں, نہیں اتنا اچھا کام ہے اللہ اس کو بھی میرا مددگار بنا دے تاکہ ہم خوب تاری پاکی بیان کریں اکیلا آدمی بازوقط بھول جاتا ہے با لیکن اگر ایک سے دو بھی ہو تو انسان کو دین پر مضبوطی آ جاتی ہے کام آسان ہو جاتا ہے یعنی ہم مل کے ذکر کریں اور تیرا خوب چرچا کریں تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے یعنی اس سے پہلے بھی ہم تیرا ذکر کرتے رہیں فرمایا دیا گیا جو تھی نے مانگا ہے موسا ٹھیک ہے تم میرا کام کرو گے تمہیں کیا چاہیے وہ میں تمہیں دوں گا ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا اب اللہ تعالیٰ ان کو پچھلے کچھ احسانات یاد دلاتے ہیں یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا ایسا اشارہ جو وہی کے ذریعے کیا جاتا ہے اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے دریا اسے ساحل پہ پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے کام کس طریقے پر کرتا ہے بظاہر انسان اسباب کو دیکھتا ہے تو وہ بالکل ہی اپوزٹ نظر آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تدبیروں سے ہر کام چاہے وہ مشکل رستوں سے ہو اسے کروا دیتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کچھ بھی ناممکن نہیں اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ پھر ان کو یہ ڈر تھا کہ اس قوم میں سے کوئی ایسا نہ پیدا ہو جائے جو میرا تختہ الٹ دے اب باس کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ایسے خواب آئے تھے یا اس کو کوئی ایسی پیشن گوئیاں کی گئی تھیں اللہ عالم جو بھی تھا لیکن بنی اسرائیل کے لیے وہ ایک بہت سخت آزمائش تھا ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اب یہ سوال تھا کہتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کیسے بچ گئے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سال جو بچے پیدا ہوتے ان کو چھوڑ دیتا اور دوسرے سال جو پیدا ہوتے ان کو ذبح کرتا تھا اب اس علیہ السلام اتفاق سے اس سال پیدا ہوا جب ذبح کا حکم جاری تھا تو اس پر اللہ سبحانہ و نے ان کی زندگی کا کیسے انتظام فرمایا کہ ان کی ماں کے دل میں ڈالا کہ تم اس بچے کو اپنے سے الگ کر دو اب یہ ماں کا بھی بہت بڑا امتحان تھا میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت تاری کر دی یعنی اللہ تعالی جب کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو کوئی مشکل نہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور ایسا انتظام کیا کہ تم میری نگرانی میں پالا جائے اور جس کی نگرانی اور جس کا ذمہ اللہ لے لے اسے کون نقصان دے سکتا ہے یاد کرو جب کہ تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کے کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا یعنی وہ دودھ پلانے والی بن کر آ گئی تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو یہ بھی انسان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بازوقات کہ وقتی طور پر کوئی چیز چھن جاتی ہے تو انسان کی زندگی اندھیر ہو جاتی ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس اندھیرے کے بعد بھی اس رات کے بعد بھی ایک دن چڑھتا ہے اور وہ انسان کے لیے زیادہ بہتر دن ہوتا ہے لیکن بندے کو اس وقت سمجھ نہیں آتی ماں کے لیے وہ رات کیسی ہوگی کہ جب بچہ آس سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا ہوگا اس نے لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ نہیں تم غم نہ کرو اسی میں خیر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس, اس ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی بچہ اس کو اسی کے پاس پہنچ گیا اور وہ بھی یاد کرو انام کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا میں نے تو جو اس فندے سے نکالا تو جو مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تم مدین کے لوگوں میں کہیں سال ٹھہرا بعض اوقات انسان پر آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں اور پھر اب ٹھیک اپنے وقت پہ تو آ گیا موسا وسطن نفسی مسا میں نے تجھے اپنے کام کو بنا لیا اللہ تعالیٰ جب کسی سے اپنا کام لینا چاہتا ہے تو اس پر بعض اوقات امتحان پر امتحان ڈالتا ہے مشکلیں ڈالتا ہے اور اس کو پکا کر دیتا ہے کیونکہ اگر زندگی میں اس کے صرف آسانیاں رہیں محبتیں رہیں راحتیں رہیں تو انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہوتا ہے بندے پر کہ وہ کسی بھی طرح اس کو اپنا بنا لیتا ہے جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اتنا بڑا کام اللہ نے لینا تھا اور آپ دیکھیے باقی پیغمبر جو ہیں وہ ایک ایک قوم کی طرف بھیجے گئے علیہ السلام بیا کواں دو قوموں کی طرف بھیجے گئے ایک فیرونیوں کی طرف اور ایک بنی اسرائیل کی طرف تو جس کا کام جتنا بڑا اس کے امتحان اتنے ہی بڑے اس کی آزمائشیں اتنی ہی بڑی اور یاد رکھی کہ آزمائش اللہ تعالی کی ناراضگی نہیں ہوتی وہ بعض کا انسان کو بڑا کام دینے کے لیے تیار کرنا مقصود ہوتا ہے جیسے موس علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا تم دونوں جاؤ بھائی اور جا کے کام کرو لیکن میری یاد میں نہیں کمی کرنا اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے اللہ کی یاد سب سے زیادہ ہونی چاہیے بعض کہتا ہم کوئی اچھا نیکی کا کام کرتے ہیں اس میں ایسا مشغول ہو جاتے ہیں کہ نمازیں بھی لیٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں تو اس چیز سے بچنا چاہیے جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے پھر نرمی کی بات ہے فرعون جیسے شخص کے سامنے بھی نرمی سے بات کرنا یہ تبلیغ کا ایک بہت بڑا فن ہے ایک طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ و نے پیغمبروں کو بتایا اور عام انسانوں میں سے بھی ان لوگوں کے لیے جنت کے بہترین حصے ہیں جس کی ایک حدیث میں وضاحت ہوتی ہے جو نرم کلام کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک منزل ایسی ہے جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے جیسے گلاس ہاؤس ہوتے ہیں ابو مساشری نے پوچھا اے اللہ کے گی ایسا گھر کس کا ہوگا فرمایا جو گفتگو میں نرمی کرے کھانا کھلائے اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے لیے قیام کرے فرمایا کہ ہوپ لا کا مطلب ہوتا ہے پر سو دیٹ یہ تو ذکر so ہو اس کو بھی بات سمجھ آ جائے اس کے دل میں بھی ڈر آ جائے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی نرمی پر وہ کچھ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا قالا دونوں نے عرض کیا ربنا اننا نخاف الله ہمیں ڈر لگتا ہے ان یفروت علینا او ان یطغى کہ ہم پہ زیادتی کرے گا پھل پڑے گا سرکشی کرے گا قال اللہ تخافوا اللہ تعالی فرمایا بالکل نہیں ڈرو اننی معکما میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اسمع و ارى میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں فکر ہی نہیں کرو فتیا اس کے پاس دونوں چلو فقولہ دونوں کہو انسول ربک ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی طرف سے بنی اسرائیل اور جا کے اپنا مطالبہ واضح طور پہ رکھو کہ ہم بنی اسرائیل کو آزاد کرانا چاہتے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل ان کے لیے مزدوریاں کرتی تھی غلام تھی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اللہ نے اس قوم کو چنا تھا اپنے دین کے کام کے لیے اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ اس مشقت اور امتحان میں پڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر السلام جیسا لیڈر اٹھایا تاکہ وہ ان کو آزادی دلوائے وہ نہ تو اور ان کو عذاب مت دے ان کو سزا مت دے ان کو تنگ نہ کر نہ کبھی آئے تم ربک ہم تیرے پاس اپنے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں وہ سلام عالم اتبا الخا اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے ہمیں وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلا ہے اور منہ موڑی باتیں کتنی مشکل ہوگی اس کے سامنے کہنی لیکن اللہ نے کہا کہ کہو تو انہوں نے بیان ہی جا کے اس کے سامنے رکھ دی قال فو ربو کا یا اب دیکھیے فرعون کیسے جواب دیتا ہے موسا یہ تمہارا رب کون ہے اب موسا علیہ السلام اس پر برہم نہیں ہوتے اور کوئی بحث مباحثہ نہیں کرتے بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالی کا تعارف کراتے ہیں کالا رب آتا۔ یہ نی ربی اللہ جی, کل اور ابونا ہم سب کا رب اللہ آتا کل شی انخل مہدا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساکھ بخشی ایک مخصوص طریقے پر بنایا ایک مخصوص سائز کا بنایا شکل رنگ اس کا ایک خاص طریقہ بنایا کسی کو تیرنے کی صلاحیت دی کسی کو اڑنے کی دی کسی کو چلنے کی کسی کو دوڑنے کی ہر ایک کی اپنی اپنی زبردست برائیٹی ہے اس کی تخلیق میں اس کی کریشن میں فدا پھر اس کو راہ دکھائی اس کو یہ بھی بتایا اس نے کرنا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے زندگی کا فران بولا جو پہلے نسلیں گزری ان کی کیا حالت اب جہنم میں جائیں گے وہ سب گمراہ تھے کالا ربی کتاب نے اپنے پاس کوئی فتو نہیں دیا ان کا علم میرے رب کو پتا ہے ڈونٹ نو مجھے نہیں پتا وہ میرے رب کے پاس ہے لاٮٔے دل ربی وہ لائن میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے وہی وہ فیصلہ کرے گا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اللہ کی بات کسی کو بتانے لگے اور کوئی ایسا کوشچن سامنے ہے جس کا جواب نہ آتا ہو تو غلط جواب نہیں دینا چاہیے اور اس پر کوئی ڈرنا بھی نہیں چاہیے اور نہ شرمانا چاہیے کیونکہ ہر شخص کا علم محدود ہے یہاں ایسا نہیں کہ ان کو اللہ سبحان تعالیٰ نے کامل علم دیا تھا ایسے سوال کے جواب کی ضرورت نہیں تھی یعنی کچھ چیزیں انسانوں کے لیے نہیں ہوتی اور نہ ان کو اس کا پتا ہوتا نہ اس کے وہ مکلق کا پتا ہو اب مثلاً کس انسان نے جنت میں جانا ہے کس نے جہن میں جانا ہے پچھلی نسلوں کا کیا اگلی کا کیا یہ سوال ہمارے لیے کوئی مانا نہیں رکھتے اصل میں فی ہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مجھ کہے گا وہ سب تو تباہ ہو گئے تو اس سے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے گا کہ ہاں دیکھو یہ ہے دین جو لوگوں کو جہنم میں بیچنے کے لیے تیار ہے تو اس قسم کی باتیں جو لوگوں کے مستقبل کی ہے کہ فلاں کہاں جائے گا اور فلاں کہاں جائے گا بھئی یہ سب اللہ کو پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے اللہ اماخر وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے مختلف قسم کی پیداوار نکالی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے ہم نے فرار کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتا چلا گیا اور نہ مانا کہنے لگا اے نوسا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے الٹا الزام لگا دیا اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسے ہی جادو لاتے ہیں کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے میں نے اس کے کہ مان جاتا دلیل سے دھمکی پہ اتر آیا نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تم پھرنا کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ اور مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں. موسی علیہ السلام نے کہا جشن کا دن طے ہوا الزینہ اور دن چڑھے لوگ جمع ہو فرآم نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا مس علیہ السلام نے اس وقت کہا شامت کے مارو جھوٹی تحمت ہے نہ باندھو اللہ پر یعنی اللہ کی بات کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے دیے ہوئے موجات کو تم جادو کہہ رہے ہو یہ مت کہو مما ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیا ناس کر دے گا جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور چپکے چپ کے باہم مشورے کرنے لگے آخر کار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تمہارے جادوگر ہیں ان کا مقصد یہ کہ اپنے جادو کی زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقۂ زندگی کا خاتمہ کر دیں یہ تمہارے کلچر کے دشمن ہے اور تمہاری روایتوں کے اور یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ اپنے ہی طریقے تم پر نافذ کر دیں اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور اکا کر کے میدان میں آ جاؤ بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا یعنی نہیں بس ہر قیمت میں موسا کو ہرا کے چھوڑنا ہے جادوگر بولے موسا تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکے موسی علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی پھینکو یا کا ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے مس علیہ السلام کو دوڑتی محسوس ہونے لگی اور موسی اپنے دل میں ڈر گئے علیہ السلام ہم نے کہا بٹ ڈر تم غالب رہو گے پھیک جو تمہارے ہاتھ میں ہے ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے جو کچھ بنا کے لائے یہ جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر جادوگرامیاب نہیں ہو سکتا ہاں کسی شان سے وہ آئے اگر جادو میں کامیابی ہوتی تو دنیا کے بہت سے لوگ جادو کے بل پہ اپنے سارے كام كروا لیتے کار کو ہوا یہی کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے كیونكہ انہیں تو سمجھ تھی كہ یہ کس قسم كا علم ہے اور یہ مسل سلام كے پاس جو كچھ ہے وہ سب کچھ ہمارا ختم کر کے اس نے رکھ دیا یہ جادو نہیں یہ کچھ اور ہے اس لیے وہ جھک گئے اور پکار اٹھے آمنا بے ربی ہارونا موسا ہم ہارون اور موسا کے رب پر ایمان لے آئے السلام ان کو نشانی نظر آ گئی فرعون کو اب بھی نہیں نظر آئی فرون نے کہا تم ہی ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہے نہیں اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایمان بھی نہیں لا سکتا تھا معلوم ہے یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی ان پر بھی الزام لگا دیا اچھا اب میں تمہارے ہاتھ وہاں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں خجور کے تنو پہ تم کو سولی دیتا ہوں کہتے پہلی دفعہ دنیا میں سخت یعنی کہ یہ سزا جاری ہوئی پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسا علیہ السلام جادوگروں نے جواب دیا قسم اور ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں آنے کے بعد ساری سچائی واضح ہونے کے بعد پھر تجھے ترجیح دیں اب یہ ہوتا ہے ایمان کہ اس وقت اتنی ڈیلیگیٹ سچویشن تھی لیکن وہ ایمان پر جمے رہے اور پھر کی دھمکیوں سے اور باتوں سے بالکل خائف نہیں ہوئے اور یہ حقیقت ہے کہ جب سچا ایمان دل میں آتا ہے نا تو پھر انسانوں کا ڈر نکل جاتا ہے لوگوں سے ڈرنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے اور لوگوں کے ڈر سے اللہ کی بات نہ ماننا حالانکہ اللہ زیادہ بڑھا یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی تو یہ انسان کے لیے انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ کہاں کس موقع پر اس کا عمل کیا ہوتا ہے عمل انسان کو بتاتا ہے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر کڑا وارآل تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے تو ہمیں مار ڈالے گا تو مار دے ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس ٹادو گری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا درگزر فرمائے اللہ ہی اچھا ہے اور وہی وہ باقی رہنے والا ہے ہم سمجھدار تھے کہ اللہ کی قدرت زیادہ ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے ہم تو اس کا ساتھ دیں گے تم اگر خاتمہ کرو بھی تو کوئی بات نہیں کر دو ان میں رب ہوں مجرمن ان لہ جہنم لا مفیہ و حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے تو اس سزا کو ہم نہیں برداشت کر سکیں گے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا تو انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ سزا بڑی سخت ہے حق سامنے آ جائے اور پھر اس کا انکار کر دے انسان اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں دنیا میں اگر کوئی نقصان ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے درجات سدا بہار باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ جزا ہے اس کی جو پاکیزگی اختیار کرے اپنی سوچ میں اپنے گفتگو میں اپنے رویے میں معاملے میں اپنے ہر طرح کی زندگی میں اپنی ذاتی زندگی میں اخلاقی زندگی میں ہر جگہ پاکیزگی کے رویے پر چلے